اللہ رسول گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا کرو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستاسی اتق اللہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو یعنی اپنے اور اللہ تعالیٰ کی سزا اور عقاب کے درمیان رکاوٹ پیدا کرو اکثر ہم اپنے دوستوں سے سنتے ہیں کہ یار ہم تو گناہ آدمی ہیں آ, کیا کریں ہماری نیکیاں کیا قبول ہوں گی ہم تو بڑے گناہ ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سے گناہ سرزد ہو رہا ہے تو آپ نیکیاں کریں وہ نیکیاں ان گناہوں کو مٹا دے گی. یہ شیطان کی ایک چال ہے ہمیں نیکیوں کی طرف نہ بٹنے دینے کی بہرحال کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عوامل یعنی احکام پر حکم پر عمل کرو اور نواہی یعنی جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ اجتناب کرو یعنی اس کے حدود کی پابندی کرو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی یعنی جب تجھ سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو وہ نیکی اس گناہ کو زائل کر دے گی مٹا دے گی جیسا کہ اللہ قبار تعالیٰ نے قوان مجید میں ارشاد فرمایا ہے ان آیت 114 بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اس حدیث میں گناہ سے سویرا گناہ مراد ہے کیونکہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اس لیے آپ سے جو بھی قبائر سرزد ہوئے ہیں جو بھی بڑے گناہ سرزد ہوئے ہیں ان کے لیے اپنے رب سے خاص طور سے معافی مانگیں ان سے توبہ کریں اور آئندہ اس کو نہ کرنے کے لیے اللہ سے وعدہ کریں حدیث میں ایک لفظ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو اس کی مختلف صورتیں ہیں مثلاً اچھی شکل صورت سے ملا کرو مسکرا کر ملا کرو لوگوں کو ایزا نہ دو تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ اس کی تکلیف دور کرو ان سے بھلائی کرنا ان سے اچھا برتاؤ کرنا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا سہنا وغیرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو زر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دونوں کو تین نصیحتیں فرمائیں نمبر ایک تقوا کی آپ نے انہیں پہلی وصیت یہ فرمائی تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالی کا خوف دل میں رکھا کرو تقویٰ بڑا ہی جامع لفظ ہے اس میں نیکی کا شوق اور قبیہ یعنی برے سے نفرت اور اس سے بچنا شامل ہے یہ وصف یہ صفت ایک محتاط زندگی اختیار کرنے کا متقاضی ہے صاحب تقوا شخص انتہائی پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس میں حرمت یا کراہیت کا کوئی شائبہ ہی ہو قرآن کریم میں بار بار تقوا کا حکم دیا گیا ہے, باری تعالی ہے اے ایمان اللہ تعالی سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے سورا 102 اور الاحزاب آیت ستر میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کیا کرو اور فرۃ الحشر آیت اٹھارہ میں فرمایا منت پلتوں خبیر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے کل یعنی روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے عمال سے پوری طرح باخبر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں میارِ تقریم میارِ عزت تقویٰ ہے جو شخص جس قدر اس وصف سے اس صفت سے متصف ہوگا اتنا ہی اس کا مقام ہوگا جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے سوات الحجرات آیت 13 اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ان اللہ علیم خبیر تم میں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقین جو زیادہ تقوا والا ہے اللہ تعالیٰ کے تقوا ڈر اور خوف کا مفہوم یہ ہے کہ انسان انتہائی محتاط زندگی بسر کرے تقوا کے معنی میں بیان کیا جاتا ہے کہ تقوا حد درجہ احتیاط کو کہتے ہیں جیسے کوئی شخص خاردار جھاڑیوں کے درمیان انتہائی تنگ راستے پر بڑی احتیاط سے چلتا ہے اور اس کا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے یا کوئی کانٹا اسے زخمی نہ کر دے اس کی وہ کوشش کرتا رہتا ہے جو شخص اللہ تعالی کا خوف اپنے دل میں بٹھا لے اللہ تعالیٰ اسے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے جیسا کہ معروف مقولہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالی کا خوف حکمت و دانائی کی اساس ہے تقوی کے اسی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2721 میں ہے انی والعفا <سلام> یا اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوی پاک دامنی اور تونگری کا سوال کرتا ہوں اسی لیے ہر امت کو تقوی کی تلقین فرمائی گئی ہے جیسا کہ سورہ میں سور جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی انہیں اور تمہیں ہم نے تقوی کی تلقین کی توبہ ان دونوں ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وصیت یہ فرمائی گناہوں کے بعد نیکی کر لیا کرو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی واقعی نیکیاں گناوں کو ختم اور مٹا دیتی है جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آیت 114. بے شک نیکیاں گناوں کو مٹا دیتی ہے. انسان خطا کا پتلا ہے اس سے غلطیوں کا سرزد ہو جانا ایک عام سی بات ہے لیکن چاہیے کہ انسان غلطی پر ہمیشہ نہ بڑھتے دوام اور سبات کے بجائے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف کر دے گا جیسا کہ اللہ ابا تعالیٰ نے فار مجید میں فرمایا سرسا آئے سو دس اللہ يجد اللہ اور جو شخص کوئی گناہ کرے گا یا اپنے آپ پر ظلم کرے گا پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ کو بڑا مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا پائے گا جس آدمی سے غلطی ہو جائے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے پھر اگر وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انسان پر فضل اور رحم ہے کہ انسان اگر غلطی کرے تو اس کے نام اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور جب انسان کوئی نیکی کا کام کرے تو اسے کم از کم دس گنا اجر ملتا ہے اسی لیے کسی کا قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں اس کے لیے تباہی و ہلاکت ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ اگر کسی وقت گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو اس نیکی کی وجہ سے برائی مٹ جائے گی اگر انسان ہر گناہ کے بعد صرف ایک نیکی ہی کرے تو بھی نیکیاں گناہ سے زیادہ ہو جائیں گی آ حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننے نوازا حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکیاون میں ہے ہر انسان خطا کا پتلا ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے تو کیا آپ بہترین خطا کار ہیں تو آئیے نا آج ہی توبہ کرتے ہیں اپنے رب کے حضور اپنے ان گناہوں سے جو ہم سے غلطی سے یا جان بوجھے ہوئے جو شخص بھی صرف دل سے توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت و شرم ساری کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دیتا ہے اور وہ یوں پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں انسانوں سے گناہ کا سرزد ہو جانا فطریم رہے. گناہوں پر اسرار اور تو توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی معاف کر دے گا اسی لیے متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا گیا آل عمران آیت ولم وہ اپنے گناہوں پر اسرار نہیں کرتے اللہ تو نہیں چاہتا کہ آپ سے بالکل گناہ سرزد نہ ہو غلطیاں تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو انچاس انسان جب صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر ازحد خوش ہوتا ہے حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایک واضح مثال دے کر بیان جنگل میں, میں دوپہر کے وقت آرام کے وقفے میں جب یہ سو رہا ہو اس کی اونٹنی گم ہو جائے وہ اونٹنی کو تلاش کرنے کی مکمل صحیح کرے اسے اونٹنی نہ مل سکے وہ نا امید ہو کر اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ جائے اور اچانک اس کی اونٹنی خود بخود واپس آ جائے کیا تم اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہو جس قدر خوشی اس نامید شخص کو اونٹنی کو حاصل کر لینے اور اپنے بچ جانے پر ہوتی ہے انسان کے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو چوالیس آپ اس ڈر سے توبہ نہیں کرتے اس ڈر سے نیکیا نہیں, نہیں کرتے کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا ارے اللہ کے بندے اللہ تو خوش ہوتا ہے آپ کی توبہ سے تو آئیے نا جن گناہوں سے ہم نے ناراض کر دیا ہے توبہ کر کے اسے خوش کر لیتے ہیں توبہ کی قبولیت کے شرائط جب انسان اللہ تعالی کے سامنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کرے تو اللہ کریم توبہ قبول فرما لیتا ہے قونی مجید میں ہے سورہ شورا آیت پچیس وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور تمہارے عمال کو جانتا ہے اللہ منووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم میں رقم تراز ہے کہ توبہ کا معنی رجوع اور واپسی ہے لہذا توبہ سے مراد گناہوں سے رجوع ہے اس کی تین شرطیں ہیں نمبر ایک گناہ کو ترک کرنا نمبر اس پر ندامت کا اظہار کرنا نمبر تین آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا اور اگر ماسیت کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہو تو چوتھی شرط یہ بھی ہے کہ صاحب حق کو راضی کر لیا جائے یعنی جس کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا ہے اس سے معافی مانگ لیا جائے اس کا اس سے جو بھی معاملات طے کر لیے جائے اگر اس کی صلاحیت نہیں ہے تو اس شخص جائے کہا جائے کہ بھائی جب مجھے ہوگا میں کوشش کروں گا فی الحال آپ معاف کر دیں مجھے قرآن کریب میرشاد ربانی ہے سورت تحریم آیت نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم اے مانو تم اپنے رب کے حضور صدق دل سے توبہ کرو امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ معاف کر دے گا حسن اخلاق اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو تیسری وصیت یہ فرمائی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا کرو حسن اخلاق مسلمانوں کا بہترین وصل ہے اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اعلیٰ اخلاق کے عمدہ نمونہ تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے خلق سورة القلم آیت چار بے اخلاق کے اعلیٰ قدروں پر فائز ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی براثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا جیسا کہ معتانہ مالک حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تینتیس میں ہے مجھے مکارم یعنی اعلی اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق والے کو کامل مومن قرار دیا ہے سرن باود چار ہزار چھ سو بیاسی اور جامع ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو باسٹھ اہل ایمان میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ نبی داود حدیث نمبر 4798 میں ہے بے شک ایک مومن اپنے عمدہ اخلاق کی بدولت روزے دار اور تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے قیامت کے روز میزان میں سب سے وزن عمل اعلیٰ اخلاق ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنان بدیث نمبر حدیث نمبر 4799 اور جامع ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار بندے کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہ ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر بن عمر عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا شخص نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور وہ قیامت کو میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا صحابہ نے کہا ضرور بیان فرمائیں آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہو کیا آپ واقعی اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں کیا آپ واقعی اپنے نبی سے قریب ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن تو آئیے نا گالی گلوج سے اپنی زبان کو پاک کر لیں لوگوں کے ساتھ بہترین انداز میں ملنا شروع کر دیں اپنے اخلاق اپنے کردار کو درست فرما لیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ انتہائی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اس کے باوجود یہ دعا کیا کرتے تھے اللہیسن خلقی, خلقی یا اللہ تو نے جیسے میری صورت خوبصورت بنائی ہے ویسے ہی میرے اخلاق بھی عمدہ بنا دی مسند احمد نمبر چار سو تین سحیم نہ حدیث نمبر نو سو انسٹھ حضرت نواس بن سلمان رضی اللہ عن سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی عمدہ اخلاق کا نام ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو پانچ